شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام اچھا جی میرے عظیز یہ تخویف و خربی لکھو جب دو زخ میں سارے چلے جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کریں گے اے جماعت جنو پی اور انسان کی اب تم دو زخ میں پڑے ہو کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تھے میرے رسول تمہیں سمجھانے کے لیے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پا رسول من قوم تمہارے مجموعے میں سے یہ معنی لکھو اور میں سمجھاتا ہوں کیا نہیں آئے تھے تمہارے پار رسول تمہارے مجموعے میں سے یہ معنی میں کیوں بیان کر رہا ہوں سرے کے بعض لوگوں کو غلطی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں جیسے انسانوں سے رسول تے جنوں سے بھی آ کہ منکم کا خطاب دونوں کو ہے نا لیکن تحقیق کیا ہے جنوں میں سے کوئی رسول ہو و انسان باصول تعالی تبلیغ الحکام شرے جنوں میں سے نہیں تو میں یہی معنی کر رہا ہوں کہ ہر ایک سے رسول نہیں آئے دونوں کے مجموعے سے آئے کیا اب دونوں کے مجموعے سے کون آئے وہ انسان آئے تمہارے مجموعے سے بیان کرتے تمہارے پر میرے آیات ڈراتے تم کو ملاقات دن اپنی سی سے کالو کہیں گے شاید نہ اقرار کرتے ہیں جرم کا اپنی جانوں پہ وغیرہ تم حیات دنیا کے سبب زلال گمراہ کیوں ہوئے تھے دکھے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگی نے وہ شاہد والا ان کو سہم اور اقرار کریں گے اپنے نفسوں کے اوپر کے تحقی وہ کیا تھے جی کافر تھے کا علم کا حکمت ارسال رسولوں کی بات چلی تھی نا الم یاد گم رسولوں حکمت ارسال رسول یہ ارسار رسول اس وجہ سے آئے کہ نہیں تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو ساتھ کفر رکھے باسب کفر کے اس حال میں کہ ان کے آل کیا ہو غافل ہوں. چاہے وہ کفر کریں لیکن اللہ تبارک باد ان کو غافل رکھ کے عذاب نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیج کے کیا کرتے ہیں وہ متنبے کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں اب حکمت آ گئی رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے تاکہ ان غافلوں کو کیا کہا جائے متنوع کیا جائے پھر نہ مانے تو عذاب آ جائے بال درجات درجاتوں مم مما املو اور واسطے ہر ایک کے چاہے مباحد ہوں چاہے کیا ہوں مشرق ہوں درجات ہیں مباحدین کے درجات قرب خداوندی کے اندر ہیں کس کے اندر اور جو مشرق بدکار ہیں ان کے درجات بودھ کے اندر ہیں کیس کے اندر وہ جتنا زیادہ بدماش ہوگا اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ دور چلا دیا جائے زمان اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں قرب و بودھ میں لوگ اور نئی رب ترغا فروس سے ہی کرتے ہیں اور رب غنی و ذرحما تخویف دنیا بھی تیرا رب غنی بھی ہے اور صاحب رحمت کا بھی ہے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 کہ دیکھو پہلے تمہارے بڑے مر گئے تم آئے پھر تم مر جاؤ گے تمہارے بات آ گئے گی دیکھو جی کہ کما انشا تم کے نیچے لے کو نمونا اللہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور تمہارے باپ تمہارے نئے بلائے کیسے جیسا کہ پیدا کیا تم کو کہ مین کا معنی نہیں کرنا جیسا کہ پیدا کیا تم کو اس حال میں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 اور نہیں تم ہرانے والے کل یا کو میں فیصلہ آخری فیصلہ آپ آخری فرما دیجیے اے میری قوم عمل کرو اپنے ٹھکانوں پہ میں بھی عمل کرنے والا ہوں عن قریب جان لوگے تم اس شخص کو کہ ہوگا واسطے اس کے انجام اچھا دار آخرت کا انائے ظالمون ظالم اس وقت فلا نہیں پائیں گے بجاللہ مما ذرا من, من الحر میرے عزیز پہلے کس کا بیان تھا کہ مات اللہ, اللہ کا اب نیازات غیر اللہ کا بیان نیازاد کا مان ہے نذور نظریں یہ منت رہتے ہو نا نظر اللہ کی بھی ہوتی ہے غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے یہ نیازاد غیر اللہ کا بیان ہے تفصیلان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 ڈھیر میری ہوتی گندم کی اس میں سے اناج میں سے بھی حصہ نکالتے تھے کہتے تھے یہ اناج ہے نا یہ اتنی ڈھیری رکھی ہوئی ہے یہ کس کے نام کی اللہ کے نام کی اور اتنی چھوٹی ڈھیری کس کے نام ہے پیر کے نام کی دونوں سے حصہ نکالتے پھر تھے بڑے چالا سمجھے جی اب اللہ کے نام کا اناج رکھا ہے نا ڈھیر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 کھیتوں سے بھی حصہ جانوروں سے بھی حصہ نکالتے تھے آگے عبارت معذوف ہے والا نصیبہ عبارت مقدر لکھو ڈبل والر کا نصیبہ اور اپنے معبودوں کے لیے بھی کا حصہ نکالتے تھے کھیت سے نکالتے جانوروں سے نکالتے سماکان علیہ شورکا ہے پر جو ہوتا ان کے شرکا کا حصہ معبودوں کا بس نہیں پہنچنے دیتے طرف اللہ کے اللہ کی طرف وہ پہنچ نہیں سکتا کوئی دانے اگر جاتے تو زیادہ واپس کر اور جو ہوتا اللہ کا حصہ وہ پہنچ زیادہ تر شرکا کے تو یہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں, برا برا فیصلہ کرتے وکال کا زیا کثیر یہ وجہ انکار بھی ہے نمبر نو لیکن اس کو اس کے اندر داخل کر دو نا نیازاد غیر اللہ کے اندر تو یہ بھی ٹھیک ہے تیسری صورت واجح انکار نمبر نو اور نیازات غیر اللہ کی کتنی صورت ہے کتنی جی تیسری صورت وہ کیا تھی آج سے کافی عرصہ پہلے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 شرکا ہم ان کے شرکا نے شرکا کے نیچے لکھو شیاتین اور مجاور یہاں شرکا سے مراد کون ہے شیاتین اور مجاور کون ہوتے ہیں وہ کپڑوں پہ بتوں پہ بیٹھے مجاور تاکہ ہلاک کریں ان پہ کو اور تاکہ کے خالت کر دیں ان کے اوپر دوں ان کا اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ کرتے ان کو چھوڑو ان کو ساتھ طرح کرتے ہیں یہ کیا تھا جی نیازات غیر اللہ کی کتنی صورتیں آ گئی تین تھی نا اب آ تحریمات تہریمات اللہ کی چار صورتیں تحریمات غیر اللہ کی چار صورتیں وہ اپنی طرف سے تحریم کرتے تھے حرام کر دیتے تھے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 جن کو چاہیں ہم بے ضام ہیں ہم اپنے گمان سے جن کو چاہیں کہ نہیں چلے کو مرد یا مجاور او مجاور قبروں کے بعض جانور ہوتے خاص اخلا ہوتا خاص کیا کہہ دے رہے کہ ان کو یا مجاور کھا سکتا ہے یا مرد کھا سکتا ہے عورتیں نہیں کھا سکتی تو اپنی طرف سے تحریم کی یا نہیں یہ نمبر ایک لکھو کہ کتنی سورتیں آ رہی ہیں کیا واہن آمن ہر مز سورت نمبر دو اور چاند جانور ایسے تھے کہ حرام کی گئی تھی ان کی پیٹھیں کیا وہ نہ پیٹھوں گا سواری نہیں کرتے تھے واہن آمن یہ سورت نمبر کتنی تھی چاند جانور ایسے تھے نہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان کے اوپر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 خالص ہے ہمارے نروں کے لیے حرام ہے ہمارے اور پہ وائی یقین میں اگر ہو پیٹ کی چیز کا مری ہوئی تو پل وہ سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کو ان کی اس واسط کا بیان کا وہ حکیم علی تو میرے عزیز تعلیمات غیر اللہ کی یہ چار صورتیں تھیں لیکن یہ دوسری بار ذکر تھا تعلیمات غیر اللہ کا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 نظر و ناد دیتے تھے وہ حررم اور حرام کیا ان چیزوں کو کہ زرست دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے باجہ بوتان باندھنے کے اوپر اللہ کے گمراہ ہو گئے اور نہیں رہ پانے والے یہ مفترین کا انجام ہے اور دو چیزوں کی تردید بھی ہے اجمالہ کاتل اولاد احم کے اندر کس کی تردید ہے نیازات غیر اللہ کی اولاد قطع اور ہر کے اندر کس کی تردید ہے تعریمات غیر اللہ کی تردید ہے نہیں ایسمجھ کہ جمالی طور پہ تربیت بھی آ گئی واہ ولدی انشا جلات معروشات تذکیر انعامات اللہ تعالی پہلے اپنے انعامات جتلا رہے ہیں تذکیر انعامات اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغ کو ایسے باغ جو چڑھائے جاتے ہیں کہاں جی چڑھائے جاتے ہیں بھائی انگوروں کے باغ دیکھے انگوروں کے تو ان کو کس کے اوپر چڑھاتے ہیں کوئی چھپریے مپری بنا کے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں وہ باغ چڑھائے ہوئے کیونکہ ان کا تنا مضبوط نہیں ہوتا اور ایسے باغ بھی ہاں جو چڑھائے نہیں جاتے جیسے آپ کے علاقے میں آم ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں چڑھائے جاتے ب نخلا اور پیدا کیا کھجوروں کو وہ بھی نہیں چڑھی جاتی اور کھیت مختلف ہیں پھل ان کے وہ کا معنی ہے پھل اور پیدا کیا اللہ نے زیتون کو اناروں کو وہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں غیر مشابہ بھی ہیں پہلے پڑھا نہ ابھی مشابہ کس میں ہیں مقدار میں رنگ میں مزہ میں قلو میں رہی کھاؤ ان کے پھلوں سے جا وہ پھل لائیں خود بھی کھاؤ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 مدنی کہیں تو عش مراد دیں گی اور اگر اس کو مکی کہیں آیت کو تو پھر عشر نہیں ہوگا مطلق صدقہ مراد ہوگا کیا ہوگا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے عشر لکھ دیا ہے لیکن عشر ہر صورت میں نہیں کہ صورت میں جب اس کو مدنی مانو ورنہ صدقہ مراد ہے بھلا تو ہو اور نہ شرک کرو یہاں اشراق ومن اشراق ہے شرک تو شرک صورت میں ہے کہ یہ جو پھل وغیرہ ہیں ان کو غیر اللہ کی نظر کر دو شرک صورت میں ہوگا ان پھلوں کو غیر اللہ کی نظر کر دیں یا حرام کر دیں ایسے میں لا انب المصرفین اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے مشرفین کو من الا میں و پرشاہ کہ تہریمات غیر اللہ کا تیسری بار ذکر دو دفعہ گزرا ہے ایک ابھی گزرا ہے ایک پہلے رقو میں یہ تاریمات غیر اللہ کا تیسری بار ذکر ہے تفصیل ہے میرے محترم وہ تاریم و, و تحلیل کرتے تھے چند قسم کے جانوروں میں یہ اونٹ تھا گائے تھی بکری اور بھیڑ اونٹ گائے بکری بھیڑ بھینس تو اس وقت تھی نہیں اور ہر ایک کے نر مادہ تھے تو چار کو دو سے زار دو نرمدا کتنی یہ آٹھ قسم و منال انا میں حمولتوں فرشا اور جانوروں میں سے بعض ہیں بوجھ اٹھانے والے بوجھ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں بڑے جانور کیا بڑے جانور جیسے کیا ہو گیا جی اونٹ ہو گیا گھوڑا ہو گیا سمجھے جی اچھا وہ فرشا اور بعض جانور وہ ہیں جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں چھوٹے جانور جیسے کیا ہوگی بکری بھیڑ تو جانوروں میں سے بڑے جانور بھی ہیں بوجھ اٹھانے والے اور فرشا زمین سے لگے ہوئے چھوٹے جانور کھاؤ ان سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے نہ اتباق رو قدم شیطان کی تمہارا دشمن سریا ہے سامان یا یہ بدل ہے ہمولا تم وہ فرشا سے بدل ہے یہ جانور کتنی قسم ہیں جی آٹھ قسمیں منزوان اسن بھیڑ سے دو قسم ہیں نر اور مادہ بکری سے بھی کتنی دو قسم اب ہم پوچھتے ہیں کل آ ذکر آیا دو نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دو مادہ کو وہ ان میں تحریل تحریم کرتے تھے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ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 مادہ ہونا تو پھر سارے مادہ حرام نر نہ اور اگر علت تعریم ہے بچہ ہونا کیا محفل بتون تو سارے بچے کا ہوں آرام ہوں کبھی دائیں مارتے ہو کبھی شائیں مارتے ہو آ? کبھی نر کو حرام کرتے ہو کبھی مادہ کو کبھی بچے کو بتاؤ تو صحیح علت تعریم کیا ہے آپ فرما دیجئے کیا دو نروں کو حرام کیا اللہ نے یا دو مادہ کو دو نر کون ہوئے ایک بھیڑ کا ایک یا دو مادہ یا وہ بچہ کے شامل ہے اس کے اوپر رحم دو مانسو کا نبے اون بے مین خبر دو مجھ کو ساتھ علم کے دلیل کے علم کا معنی دلیل اگر ہو سچے اور اونٹ سے بھی دو قسم ہیں گائے سے بھی دو قسم ہیں فرما فرمادی جی کا دو نرو کو حرام کے اللہ دو مادہ کو یا وہ بچہ کے شامل ہے اس کے اوپر رحم دو مادہ کا ام کون تم شہادا یہ مطالعہ دلیل واحد کا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم کو وسیعت کیا ہے کیا بتایا ہے تو اپنی طرح سے کیوں گھڑتے ہو یا تھے تم موجود جب حکم کیا تم کو اللہ نے ساتھ ہے اس کے فمن ازلم ہے پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ کے اوپر کس کو جھوٹ کو جھوٹ بہت کیوں باندھتے